منہ تار جی من دلائی دری دارا میں سر ہوئی بہن تم سواد کچہ تار دڑی دل دراوڑ بہا پیش کا دل در کم تین درینا السلام الکا سا سر چند نا زرین پراندری قسم تعبیر کئی دامساد مکام کی سورج شہرا کی جیب تعبیر کی بہائی تن سراب نقصرت ذواها کی درین تعبیر کے فجان سرہ اوپر سرت ذواها کی علت تعبیر کرے دہ حیاتن سرہ شلم نمبر آیات فذا حیا اذا حیاتن تصا شلم نمبر آیات وما تلك بيمين قيام سا قال يا سا توقن ها وش بیا لا سنمی وليفي امر مخرا قال القهيام سوبرت ہم نمل نسم نسم نبرات نمل نے تعبیر کی برات سورت نمل والقاساق فلما راها تعظن كانها جانم والله مدرا ولم يعقب ام نو و تقول کی سرت کبھی جہاز جہاز نہ جوڑش کو جوڑشا کسس نمل کوئی نر مارتے جوڑش نہ میری کر قرآن جی کی کی کے پیمانیہ شردی کے کے کے کے کے حرکت حرکت سڑے کا پر بہترین دی. سری کہ پتناب دی. دا اتحاد دا مکان میں یا نہ دل بارے دار بارہ صرف مناظر مقصد مناظر اور دلباری راہی کی نہ مقامات بیل بیل او کی ونا ای کی د فظه بزاول نا نظر انتو مجده تع سفر لاس د طرخ نه فضاه ب لانا او تک سپین پلک دون کې قتون کللب شان دور من کوې فرراون نهذاله سااحرو نلی مویل مشررانو د کوګ فرون نه دا جای وورخی دی اراېداره یوبې تا سر د فمن کو همماذا ته مرون تا مشره کوئ اوګل صورتې شوواره سور د شم نه بر یاد ځ کې تا قول جانا سوا آئی دا دا ہو میں شہ ت چپہہےدننو وئیں نہظہ سہہنا موہ جاکر ہویا دییں مقصان سےیرییے جو ک مِنْ کوم ب سے ہ ہی باسی تاں کہ جاو آہماہ اور ش ں سیاست کے دا رامیڈر ہوئیو کل کلہ تو مٹنا کار فہ اد ہ بڈی دیہما بہوے ے ای مسا ش کنا کلہ کلہجز پیدادا شي وہہ ہ نا من نا خبر نہ حاصل <سؤال> شارا کے ذکر کی مرون جرگے رکھا نہ دو خبر کی یو یودا تی دا دین دل <سؤال> خلتبا کی دبرانے کرن په دې باندې پر خلک ورځ کیو غیرت وی کای دیم جیزات دن تاسو په جیزات غیرت کیدارام کور ایوبد للذینکم ان یخاف ایوبد للذینکم قوم دت زول فلقل حرم اذا خبره ان یخاف ایوبد للذینکم الیکم چاستس دی بدل کو خلقو دقل دین عبادت وکي دنا را بی دے موسار اغله دین در تباکه کین کول ذوی او خلقو دقل من حفظت وکي یرید ایوکلکم من ارزه ملک دخلی حاصل اوشہ سے لے کر جا جادو کر دسو خا ری مرتا مارے مشوروں ٹھیک ہوئی تالی سٹ اولادی روم قلتنا للمرعي حوله إن هذا لصحر عليم نتالت التعييد كي قال المرعي من قوم فرعون إن هذا لصحر خبر جادوگر ہوا مقصد مرجیواہر ارجا زمیر دی. زمین کی بلارزی نہ مدا ہاشرین شرار مل کا خبر سمد سے مہارا خاحو محل مداعن ذکر راون او او یو و او یو یو طور سم پی میدان جڑ دارے پارک گرم شو دا. چی گرم چھ گرم جی. چی مکھلاشو رکھنے مارتی یہ معجزہ اسباب و تمخت نہیں شہر اسباب و تمستی اور یہ شہر اسباب, اسباب و تمختا اور او نہیں. جادو کی تاثر جادوگر وجا سہارتو پھراؤنا لال سہارا جادوگران او اویا ذرا زندگی مطابق وجا سہ رتو لال سہارا جادو گران پھراؤن جا تھا ار وی نَرَنَا لَعَجْلًا إِن كُنَّا لَهَنُ الْغَالِبِينَ زَمَنَ دَفَارَ وَسُوجَ رَجْوِي إِن كُنَّا لَهَنُ الْغَالِبِينَ زَمَنَ ذَلِكَ وَذَمُ غَالِب شُونَ مُصَادِرَ فُدْكُن سَاجِر بَرَكَاءَ هَذِم صَرَخُ گَيَ إِنَّ لَنَا لَعَجْلًا إِن كُنَّا لَهَنُ مکربین اجرت بدر کملت مکربین کامل مدل مقرر اویل فرون ملکین <سؤال> نا. امام رازی رحمت اللہ رکر کئی ادب ادب سے مولا نور مولا, نور مولا ذکر کی توفیق دا دا بے دب انسان دا توفیق محروم کی گی دا بے بے سے نہ پڑھ لے دل تے مبرے نہیں دون آرام دیاروں سہرو ہے بندی ہوئے نو دخل مارا جو مارچیو سر ہوش پک شری مہارا میدان, میدان دکن سحر, قدیف سحر لی الی موسا. هم کی کی ماران ماری نخلق با حقیقت سحر ونفی جنی. اللہ کی خدا بسماری مس سلام جوم سا تل کو ہم کوچ اگر ٹول رم آان او گر کو ک تو ولی مغرب شخرا مقام او دی ساجدین سجدکا ان کے ساجدین سجدکا ان کے اللہ تا خواب کے خو سو اشارہ دیتا جدام جزا دیتا ہکا کار شدہ حا قدرت اللہ اختیار اختیار دن کار بالکل یا اللہ کی اسلام اگر کی, کی عنابت ہو ادی کی ادب سے اللہ پزر کی اسلام اگر جاؤ ان کے سہارت کی ایمان ساجدین سے ان کے اللہ تو سم دس و کالآلہ بر چکر میدان کی وارا آمننا العالمين اللہ دا سگار کہیں. کم کا سان کر سان پانی جان پارون کے رب موسیٰ و رب کی دعوت موسیٰ علیہ اضافت رب سا دعوت مسالے قبل مکیل تمہارے خبر تمہاری اینہ دل <سؤال> موہدا پریب رچتاسو کبھی ملبی گچتا شری کم تاس متا محل ایل مرت دمون پریبتاس مارا چواسی تاثری فس رکم لکم کس رکم جاق والی دل خلاف نو سردم لاسکم تاسول نوسل چھاپ ذکر لگ بھگ لگے منگ مرت جن بار سکو مغ سب حاصل کر سمنگ لال تلوانگ قتل کے او دا مٹی نا لا ایمان امراؤ کر دے دا جا بذنگڑی تذ منگنا برشه جت منگ کاتے الا نامنا بیاذ ربنا نما جات نام گریمنگ راوڑ پازن خود ربانی او فزر القدرت او فزر ربانی کل چراغ منگ تا گدلائل ربنا فرانے لنا صبر ومتو مسلمین ذ مقابل کی دعا قبول ربنا فرانے لنا صبر ومتو فانا مسلمین اے رب زمغرات ایک فم ورب صبر ومتو فانا مسلمین اوقات کی منگڑا چی تابدار دو تو جت تابدار دو حکم سا منون کی دو حکم سا عبد اللہ جنت گھر دریا پہاڑ مقابلے مسلمان و کال مرو مومی موس می تم ساؤ کم داغ لو فار واڑ فرعون فرعون جہری من, من فر خود شاشکار جڑکلی چکن آوشکار جڑکلی بادنے میں شروع کرے او سلام د مکھ کی وہرا دلان بے قتل اور دہاغی جن کی ارکان بے قتلاتی دا دا دا پس خلاس مختلف ہر مصیبت کے اللہ, اللہ تجاری کہ سبر کوئن لا سبب دفار دی زاری دے مشکل دے امداد غوائی دے اللہ نو اسبرو سبر کوئی بتکالی فمانی انن الارض اللہ عظم قدال اللہ دے دا, دا اللہ فی اختیار کروکتا سرب کے دائیو ریسو آمین یا شاہین دا باقو نو اللہ تعصر حضر قیم ورکیدی رچات جزی خوکشی دے خرمندگارن ورعاقبتل المتقین انجام دفار دمتقین دے قارو جینا من قبل انتا دینا ومیم بعد دی ماجیتنا نویل بر اسرائیلو دی ظالم کا تقریبا تقریبا دی۔ اول دو دو من دو دو خوشحالی قالوا نازل من الفرعون انا شذا من قابل يتو لازم من قابل فوج سم مسيد من زالک باشا قالوا جلدی تو شاری قالوا يا لو فرعون انا هاذی لازم قابل تو لازم نفروا و انتم سمم سیت کبر سیدی تس تکلیف یت یرو بموسا مما ربط واری بنو لک مسال سلام مرگز مسال سم چزاداس پیری زکم تکلیفات چری دا, دا, تک دا. ہمیشہ فرق کافر دا سیگار کھڑے نے مسلمانانو کو بھیاؤ ترسیل سورت یاسین سورت یاسین کے یتَیلو بموسا یتَیلو بموسا بعض اور ہم صلی اللہ علیہ وسلم بالی یتَیلو علیہ الصلوۃ فبارک انہیں اقلسم نمبراتم قالوا اننا تَیلنا بكم لننتنوا رجمنکم ولمسنکم من عذاب الیم کارو تر کم نو کاسواز ناجاب درناک رحمت سنبن علیم ابر گیتا سورت نمل سورت نمل ار تو سورت نمل جبطपाली پھا فا... سہامیشر فارق کو فارو نہ هاگا پنیکار بندگان پدیوانے ولا سورۃ النمل وصلو ایک سم نمبر 8 سورۃ النمل وصلو ایک سم نمبر 8 نا... بنا بسم اللہ تذینابکم عینن تذینابکم بنا وصلو خاتترم قالوا ان قالوا تذینابکم مماكم قالوا نساء <سؤال> نمبرات ہمیں نمبرات سورت, نسان. سورت نسان. نمبر نمبرات تکلیف ہاج میرے قرآن اللہ رو شری قرآن خرش کا دفو رہی سڑی داخلواز لگے سلادو سلام والی وَمَعَهُ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا مَوْسَا مِمَّا كَجَنَّ وَالسِّكْتُ تَغْلِيفٌ وَبِثَايِنُ سِلْفُهُمْ وَسَالَسَ نَحْمَرْغُلُ زَغْمَانِ أَلَا إِنَّ مَا تُوعِرُهُمْ إِلَّا خَبَرُ الدَّارِ خَيْرُ شَرِّ ذِى اللَّهِ سِنَّ وَلَكِنَّ النَّصْرَ لِلْعَالَمِينَ أَصْرَدِينَ فِدِينَ فِيهِ وَقَالُوا قُلْ فِرْعَوْنُ إِنْ كَارْتَ فِرْعَوْنُ عَذِلَ الْمُعْجِزَاتِ وَقَالُوا مَا مَا طَجَنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَصَرَّنَا بِهَا نَعْنَا ثَنَّ لَكَ فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ مَهْمَا هَرَى مُعْجِزَةً بانی من متعیل بدل دے لگا مہمان محمانا. ٹول بری خوب کبر شہر کو بالکل نم کبھی نم کبنی سرفان چرال مان توان کو او او میں شو کو کشفنا ر دسلیسلیم خان دروازوں دروازے راولی گرنگ پڑی بار اسفہ کئی دانو کی اسفہ کئی وشولی پڑی بادن کی اسفہ کئی وشولی بدرونی دانی تو اسفہ کنا ڈاکشو لی دکورونا دباری سرائی برکل صفاؤ بیرال مصاری تا لین کشبتان در رئی ضرور مینن نکو لنو سرن نما کبانی اسرائیل اللہ بے مصاری اسلام ساتو کسو اکی طول اللہ کورونا صفاؤ شو دانی صفاؤ شلی بے انکاروں کا تنگ شرو. بہرال مقرر پلاس کے یذالنا <سؤال> جذبۃ الروۃ <سؤال> یذبلاس کے بلاغ مبینہ وگرزہ اللہ لرک الذعاب و راؤ گرم پری بار وا بیل وکی ومل چنت خان ومین سلاد دامو جزارا بیری بی احیقت کی داما جذیبی آیات مفصل <سؤال> آدما جذیبی بیلی بیلی فبیل بیل وقی فستقبرون نتیزان غط بکانا دینا وقعانو قوم مجرمینو ولما وقا دے مرزو قرش واقعی بنا عذاب خارو یا موسیٰ دورنا ربک ویمائی دائندک قلب چب دی بنا عذاب راگی نو بیل دیو رابا اے موسیٰ اغارد فارض منگنا اغدف فضل ربنا بیمان دائندک حقا تیشتا سے لوز کردک فتقدی خضر دوفارم نہ چیتا سے روز کڑے کو کام۔ لا دوار مدعاب الذين دو مذاب يودكم ازادي اول الايمان والفلا و دوار مداب الذين لما قدمناهم من عذاب تنتي مقرر فرجتي برسدون كغيطا اذا عمل كسون ما تول ودي وعد الذر فان تخمر من الاخرين الدا انجام داشو فان تخمنا منهم بذوس من فرعوننا فاقرقناهم دب من فضياب كما انهم كذوا بعتنا الى العذاب الذين درجون قيل لهم جزوا قوم اللذین قانوی صدفون مشارق رضو مغارب اللہ تی بارکنا قوم تشکم دوری گرنی دیشیو اگر اطراف دمشنگ تزمکی اطراف دمغرب اللہ تی بارکنا فی آج چی خیر چلو مخاوی وطمت کریمت ربک الحسن او پرچو اکرمی وعدید رب سعق ارسان وطمت کریمت ربکان اگر دی امکی جی جمسال صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کریو مصال صلی اللہ علیہ ربكما درشم نمبرات ربكما وكما وكما فراز جستا دشمن باللہ ہلاکوری مت رب سُنا پور شادی خزانہ چرا نہ مائیں پھر اغا امارتنا مالسنا اغا بنگڑے اچ جوڑا وری دا قوم دا گو و ماکان رجن باغونا چکم زیڑون کلاویو دا سلم ابتلا کرچ مصالح سلام قذرابن اولتے اشقال ونیول خل نواری دلدس واغان اشقال خلقے بات کو سم دسے مطالبو گلم مسعر سلامت مطالبے شرک وجاوزنا بنی اسرائیل بار فاتوا نا قومیا کون ابتلاء مسرث ما القوم وجاوزنا مطالبات دل شرک وجاوزنا بنی اسرائیل بار فور سن اسرائیل فدرا ابانی فاتوالا قومیا کو کون درال دیو قوم بنی یاقفون علی من جورا نو افا کیا عبادت اساس نا مبارک شکل بنی سہیل محبت سالادی نے ملوکی وجن کلک سے جوڑ کر محبت چمنجا مجا رنگ کمار ہار ان کم کو ہار ان کو متبرم کارون متبر ہلا کے دون کے متبر ہلا کے دن کے لئے گئی برباد گئی اللہ <سؤال> بہتر جہاں شکریہ ادا کو یکییل ب خلاص کو م یرایاے سومون ن کوم سوالا ظب چې در کوو ب سنا کا ذاب سہذاب اا سہ ذا او ب ت سو لاذاب یو للب نہ کو مجر پ سا اممن یو ن سہ کوم یونزی جی پری خی ساسو خی دفا دکل مطر ظ کوم بناو میرب ب کوم پهین ن چات کے خراو نہ چې تاسونا الله ذ کوم یو ننیمت طر ف سااسنا اواد ن موہ س سی لتنم لوظو ک د مثارت سلام س ک و طالب به او د فر دیو قانون دو ثوروی جننگ باغه بارے عمل کو مصالح اسلام ده الله رسولک الله وی چلو باسا زیر ترا باجی گر کی جی چ دیر چرن چلو کے واره دا به جو سز اللہ سر نور چلو باسا وعدکلهم مصالح اسلام ندیش کو ادمم نا بیاشن اوپر کم گا دے فلسفونی فتمم می قاد ربی 40 لا وقت مقرر درب مصالح اسلام سنویخ بھی سنویخ چے ل وی سن سنویخ پہ شو دعوت قومی جانشین سزمان طرف فلما جاء موسى لم قاتلك الاجرام موسى سلام وقت من قال من تا يا مقام مقاليقات في اطلاق اعظم رحم كي مقام را وقت من قال من تا قل له ربه وخبرك ذا وسرف ذا قال ربي ارني انظر اليه شوك في ذا شوك خبر وارد شوك في ذا دريا الله दासوا موسى سلام است الشاذن او كمجي بني سيلوتلو 16 لله جهلته نغتن تن نذكا سبب هلاك دا داري وغلد نوエル موسی علیہ السلام اے لبازماو کہ ما تفضلان انظر الیک ارنی نفسك وكما تفضلان جزاك الله خيرا مجي نما قال ان ترى ني وエル موسی نول الله فقيد جسمه في الدنيا ان ترى ني في الدنيا لا في دریت لا انذ تعيد في الدنيا كده فخرت كي رؤيت الله صلى الله عليه دار مسجد ثالث جماعت ثابت بالقران وجوه يوم الذل ذات النضرة ربها ناظرها دين مخنفه ولت بارش سر سازو یہ قدرت بگوری دلن ترانی فی دل دنیا ول اللہ نے دل نے ما تو تے دار صافانی سری کی فانس دنیا دی دا پانی سری دانش برداشت کولے دلن ترانی ہدر جبل موجود چمک دریت دریت چمک در نمو سا سہ کا سرا تو سرام بہوش کرا گئے کوزسان دل در دنیا کی دنیا کی وہ 60 سال در بردار جگ والے تو لے فرجو کرتا تھا اول المؤمنین ذی مال ذی مال کر فدی مسلما نے جدا پانی قابل در یافت اللہ فدی دنیا کی لیے باخت کی بین جل اول مومنین اول ذی مال والا ہونا قال موسی ان سفیتک على الناس بمرسالاته وثناء الله اے موسی ان سفیتک على الناس بمرسالاته ما قلت له خلق معنی پر سبب منظر در رسالت خبر تو بھی لاو آتے کتاب من وقتمنا من ہر قسم ضرور شہن دا کی اے اے من امور الدین الدین اقام دین د چې د کو پند تفااره دخندکو تيل لکل ن ش او بیایانودار ک سمزورات لکم کللو د ف کن تبيل لپل ن شره بون کار ک سموراتديقاموندين را کو خو بیا کووتتن عمل کو پهې تووت تسوبان لپت پهې اوات باې خ ل بیا کوتن بجوازی ین خ فرت کوچل سره عمل کو س معې ومرور کو مقع یو قذو بیا سر عمل کو امر کو کفل قوم دار چاملم دے یا بخار زمانہ اللہ میں آیا تھین زمانہ اللہ کی فن فرمانی ہر قسمک میں صرف حوالہ ذکر کی مبارک باب الله اي يكرمك لو بالبتاني نبي مجرون حكمه القران انكار كه الله زدنا عزت من کی ضرورت باطل فرس عمر قالوا لو دوقن قران کریم باني باطل فرس تک کافر دیکھ مسجد دیکھ بدعت دے غت الله فاضل کی مرغلی قران لکھ دی رضی وجنات امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ دی سقاوا الى وقي من سوء حفظي فاوصاني ما فل استادی بھی مخالفین بم یہ خدا طالبان گمراہی راوا شروع کر لیکن داو قرآن شرکا پر اسپیکر کی بے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یو کی, فسفاد کی شرک لری شاہازی بانے, یو امیو قرآن تا بانے اللہ ور کی اللہ خلیف گمر قرآن خوراک قرآن مانے دا فاتح انما هو واحدا مدود قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کو قرآن بارفی مخصد برباد کر نو تین گنی دیا بربادیا دا دا من لو شراسار قوم پس کوئی دیت درات درات شو ع شروع کر اللہ <سؤال> مارا دیکھ ولم مشتد دد هم على ع بعضة العجللو خدا اغ تصير د رادم يخود اومانا دا حازل ولم مش دد هم على ع بعض قل چې صفش في خمالزدي وور أنههم پہ پان شکل پا کارمان شکل وسوو ک تا ککی د م که چې اوور دی د پهکمان کیا په ز با بعض تقسیمانے ورا ا هم کازلو او یو دی را چ کرن دی کومررا جواب لما خالوری ل رحنا ررب بنا او ف دنا نکو ن د خ س دی ک ج کے هموا رب سمنګا مافیور کو م منگا شومن دانا ورم جا موسالا کو غرض بانار سبا ک چېپ ش مثال او کوته غز مانا ډکپ دس او ډک دغمنا خللهبال سما خلک توموننیې بعض مثاله سرسلامنا کار زی غې چې و ک تاسو پس زمانه آاجتون امر رربې کوم ورلو ک تاسوو د حکوم د فضه نا ی تظار وکهمکنل ال کې خی تختتو ل ال کاپ ما د وزان سری دو سره چې ور ور او الکن اله کې خی تختو غذب راسییا من ظهب کې۔ جیل دیولم پندر سبھا شکرانا حوالہ صاحب کی اخبار پیدا پریې تسی ب اختیاو دغینې تخنی ما شي وال قل واقدم می را کې ی تفوه دبییر ی ونی او سر وورړ یاجب رو د حې دینی د فرسانته خالب نه اوما انند کو ملهغوني حالونه السلام د مور زمان ک چې زما ساور یو در شبقت روانې وکه ز د مور ځما کو ګزې وګرم ما ما نا فشید بیالا دا مخومابان د شمامن اللار المالقوم ظالم مگر ما سره د کوم ظالیمنا قال ربی خل لیور خ ک چې کوی شوی مثات حرو سلام ب گ دی نا قال اره بسم مافیو کے ما تور ما تداخل کےمونی رحمت کے انتار حمر رارحمین اوور رحمت ان ظت خصضو الع سالو مغا مو میں ربم۔ ہر مددگار اراحان خبر <تصفيق> ان نرب کا من بعدہعلہ فورہ رب سپ سکناہونا پ تو بنا دغ فورو ہیہ بشر کوون کےے بہربات ولب ماذقطہ موسل غذب کر چېقر چې مثال سلام مگوساہ ہ خل الہ رو ق س تسیید اوات تو پی ختیا ہو دومر رحمت لے لینہم لرب ب میربون دغی اور رحمت تو دفار لاسان چیز خودرم ون ککییت وقتہعلم و ساش بگوم ابتلا۔ مسااله سلام و موسا کو مو س راجل لبيقانا دا د قبول د توبي روان شو کېتورته مشرامو سرلاه. هلته لاله. وخت موسا کو مو س راجان منتهکو مسااله سلامپ کاون کپ کوونه اوتهکهسان دپاره دا او مقامه مقا مقره منګه د وختې مقرلا پر خ م پ کله چېدي ل ل کو توته چېې د رزل فره کل چې د لې کاه من قبلو. بزم کا تائرہ و دا حلاقت من ہلاکت مخینہ ہلاکت د فرون د لاه په دریاب ې د فرراون نه کو د یاب د کو وسم را با د رحمکان لو شیط ته من قبل و یاو تا حاله کوی غ ل را کړی د خلاقت ددي مکې دینا او زما ان فرعون فرراون دراس نه د خلاص کی او مقصد شاره د تا مخکې د رابان نیمت کئ اوسم م کار فراون داس نه د حال کوي رحم د رابانې ککرئ د خلاصې کو نه د در یاب د د را خلاص پهفا کو سم را با د رحمکان ې کونا بمتې مافاارتصبح حالې ته ب کار خود منگنا چاہا بادت کا امتحان دے دلوا چھ مانا چار چوشی رکھ کے مانا چار چاغوشی ان توری جنا تیم الغافر منغ مغفیو کمنگ تا و رحم کی بھمنگ بار انت خیر انت خیر الغافر ذورد بشر کن کنا واطلب لنا فی هذه الدنیا حسنا مقر کی دنیا کے خشالی او اخرت کی خشالی ان هذین کمراغری تو بیر بار جو کمتا تھا قال عذاب یصيب به من شان وی اللہ مصال <سؤال> اسرا <سؤال> تھا صاحب زمار رسوم دے رچا تجما کو چی وجمع رحمت عامه ورحمتي وسعد كل شيء ونعمه ورحمهما رسول الله هر شيء حتى قياس تم سيد له اهو مشمان من رحمت تي من دولت اور کرے خدمت اور کرے صحت اور کرے ورحمه في الدنيا ورحمه وسعد كل شيء رحمت رسول الله هر يوتيز تھا فسغت محال الذين دا ترغيب الى الاعمان بالنبي صلى الله عليه وسلم لو مقركم بي رحمت خاصه فلا فان كسان وجزان بچ گئی شرك و معاشيت نو تو زکات ور کئی زکات حق واجب والذين هم باياتنا منون عكسا رسور نبی اومیا کسان کسان چیتا بدر بیس اللہ, اللہ النبی قسان مسحق قسان چتابی درکی آنبر. لانا. ان چاول اعلان کو ذکر نبی دربار جیسے مالا دارا ذکر فارسی زمان کی کی غام بر غام بر کے مالا فیغام برفیغام بردا جواب راڑام راؤن کے دلانا خوبتا ان نبیوں اعلان کا ان کے خبر و طرف نہ یا تو نبوت ان نبیو چکتبر ت بہ واا د المی ن پان سے کاہ ہو ددل اومہ پہناہ ب سند کا سفت نااب س پےہ سجانانے ن دی کیں د الاممی ہ پہ آبر چ پہداے ف مکلہ خو عمل کورا کےیں چہ مہ س د المی ہ پہبر چ پہدارے کےہ اومت عربہ او ان سہ چ پہداالے پہ اومتہ عرب کے انندالم کہا ووجہ تصمیدارہ ہو جا کے لکھ بتو کے کی لکھ دا دان سے کے رات کی محمد ما <تصفيق> سنیمان نوری اوم دہو او تا قرآن اوم دین باہر با اتباع نہیں اشارہ دیا تھا جو جی قران بانی ما دروڑے کو حدیث مانیں اور تابعیشی قران الذی انزل ہا وہ قران چرادر شیے ما وہ ما نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وقت قران منزل ما اتباع نبی سر اتباع نبی رسول وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم داڑوال ذری فرید کی اورaikum دا صادق بیاو دا, دا بیان در سے عامر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او خلق اوتر گی بلا تا تر رسو او خلکو رش دان تا سا کا رب جی کا جم جہت اب رب نبی <سؤال> رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلق یا تمہاری والدہ ال ام منصوب بس امو اینا دا سے بس امو نا, نا الامی فا ریچارک مارا کے کے کتاب الکتب مدارک کی دم وکلی مات واتبعوها لعلقم نعم بھی یا دونوں یاد نقان مستقل جماعتوں جی تنگ سے اللہ توو کو جو په ففللم سای دی کا فه به د مث سر کاند فان پ میں نو ت سرنا سر بٹے ګټوا او د هرر طرلب ن ندرري کنی رووا شي دو چریشي دوس کمموننو پس روواشي دنا آنا دوچلی الله س کولونا سے م پجان باہر یو مات او ہر یو نیډري خپل گزر جګ کې د نظرر ننا لے ملګ ما راسو ل پبال اوور سمداران دیکی۔ من من نا ترنجبین ون سلّہ تو خوراک اللہ ترن جب گبین بان خوشی راہول گنگی مان ترن جہ سلوا مرزان بے کار بانی حاجت میں گلی وَيَمْنُونُ عَلَىٰ ذِى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُل لَّوْ كَانَ الْبَشَرُ كُلُّهُ خَيْرًا لَّكَانَ اللَّهُ بَخِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ديج گملہ فرمائش لو کل دی دے ذم رحمتلنا ربنا فرمانے کی دی کہ اے اللہ ہمارے ظلم نے شکوہ ہے بن کہ بفرزان ہر عاصی کی معصیت کی ہر کافر نے بفرزان ظلم کو اے ربنا ظلموں کو دی فمغ بار فغناح رسلا ولکن كانوا يظلمون کو فرزان نے بفر ظلم کو ان کی بسو گناہوں خوراک <سؤال> ہو <سؤال> <سؤال> نزید فیل کوئی دو شکریہ و قولن دو شکریہ کوئی وقول حتوتن وائتاسو قریبتن نحط بیا خطایاکم وائتاسو دا کلمہ چی کم کم فاقیبان اساسو گناہانا چی لا الہ اللہ دے ازا غفر اللہ دے ذکر کوئی وقول حتوتن وائتاسو دا سکریمہ سبب دکھنبار دکناہ نبی ودخل الباب و سجداد نوزی فضروازی دے کلمہ نفلیت آذب یا <سؤال> اباب <سؤال> او اف د یوا په کې او ب ک ه ش کولو تلا ساتو فقرپوس به خله ی حفو على ستا خونا په اون خلپو سمانې ن س نی هی دکې مکومسلاله حاله پهشان لې بانې سیلبارې چ لاپ نامو کې بذیر د تحیه باې چې د یو د کوې شن کوفر ور کو ډ وررک کی ډه ور کې او دو ورکی ران بد دلیل الذي د ظلم من مکھ او تن سے آگے بدل کر آگے بدلاؤ خوش ردیو جے دفعه ترازو پارے او منا ظاہر ابد دل فرمان دا خذستے فخذ الذی ظلموا من قولا غیر الذی قیل لهم واقت ظالمون جدر میں کریو زیادہ وے را غیر دا مینار چیدہ چھوا گا وے ناز اللہ پر خود چکم ذکرو ہم محمل الفاظ سروک جہد تذرفی شعرتنا وسب جلوس وے ہے ہے ہے ہے ہا تو گل بگلتی چھ دی مطلبن سو بھی ہے ہے نازو الحبہ فی دانا فور بچ کے بدلکیل بدل کو ظالمانو اگا میں نا چدید اشی و اگا میں نا بدل اکلا وقال قورن غیر اللذی قیل لهم اویقلا اگا میں نا چدید انا وشوی اگا میں نا رضان جور اکلا حید تزن فی شہرتنو دیو جنب بکر جسافت دیاد دران دکر کی چا حال اگا سوچتر غیر پا الفاظو در ذکر کرا ونی پا الفاظو دعا کروے مصر اکتا دیوائید دے شاری او ذکر مکرکر دے لگا بریلین چاگا دروت من قول و يا رسول خلق او نہورسرا شرکی الفاظ نور دجا انکر کلا سارے به کولا کله هم بلر قزارري معاره ناه چې شوي ته مفول مضوب دی ظېه میه چېید وه او کو کیرره ل قله همدیر فامیل محضوب دی. وه اوس دامانه رکرق یر نه ک شو او ان سنا من سماده سب د ذا بګ اوګ را په ذا اسممانه په سبب د نذوب د د ااسران داوا کله ثابتغ ث دا کار دا دریا پغار اللہ دا خیری کوئی. او فرس بھا بے شمار نا... نا... نا... نا... کور نا... کور نا... کو نا... تی... نا... خبر پٹاغ لاگا کرا ماں خدا سے اتتا کے ہلے شرچ شیطانو تہلو خودلہ چبے بی بیڈان دان دے خلیفہ رض بیان دان وے سلکتی مکسی انت میں سےڈن جوڑ کر بہال باگے ترال فاگڈن ای اوپر دے دو بے وسیلہ خلیفہ بندک بند نورگو نو سبال پر سبال میں بیان پناس مہان سانتے کیما لگے سلام مسل جڑش وین خفیف ہووگی نہیں دادا دے پر متل ایمن خفیف ہووگی نہیں مس برابر نو دادا اگن چناسل بنی سید داخل ہے جوڑ کر یہ خفیف ہووگی نو پلان کرین دے کر کے جخلق جاہرے بیضا کمرے رب الوائذین جو دین امر کول درید ساگی تیل شیخارو دریدو حالت قران کریل ذکر کئی چاغس چکم وائذین واگین اللہ نجات ورکو او کم چیز ہلا گرو نہ اللہ سبو برباد کنا دا ساگی تیل مبارک قران دی فرمایا کرما اگو جزر عبداللہ ابن عباس نو خاطرار جھڑے جماعت نے نو دا چیز گیا مدا نن سبا صحبان دورہ گئی دور وردوئی کردی ناغی پر کھلا دعوی آج ذکر کردی فتی بانی دور وشی نبید اگنیان نفارا حلال شی او کشریدانی دور دا در حق در فقالا ہو دی یعنی مقصد رکھ چمانگ دور در دیل فارا کو چید اگنیان نفارا حلال کو مناسب اگنیان نفارا حلال کو دور کنوشن دوئی توجہ دو وی خلقو پدیماں دا دور ونو شاخ خلگ انسپل دا دور دور ونو شا استاد حرام دے الہ گنیانی پر تکور جے دا پدیماں او باغ باغ خوک جےرمے دا یعنی حرام چیز عند اللہ جے بغنیو بانی تیجا حرام پھجے تو توام سکین دا حرام چیز عند اللہ تاس خیر مرحل اللہ الصمد بری صحیح لو کار دے سنج من صحیح لو حرام حلال اول پہلو بیان ییدی سماری یہودی موریان اوی محلال حرامے اتنا حرام حلال دی فاوہ رو بانی واسأل أم عن القرية التي كان حاضرة بعد بحر فوصو كذلك اخبار دا کری کے چو پغال دریا باندې اج تو نے بس سب دی ستاززی دی ستاززی دی کو بشی دتاں سے ایک بتا دین دخانی کی کلم دی تم یہاں در فورث نہ آئے تو ام یاد دی يوم سبتے فورث خیر بنچران خراب نہ فراغ يوم ناس بہ تم کو مشین داخل بخیر کی لات آتی تمرا واقعی اللہ واقع دیمر دی دی حجت تو احتمال بچی نوجتی پر ماه سوو بِهِ کبي که ش د اییر کا کاام چې بندو که شدیدخواې عام چېزر ل ن هوون سو خلاص من کاسان سنا چې منه کوورې خل بد نه خ نه ین مون من ساارمان حنظر ظالمان ح لر بیاذااببعی س بیاذااب شدید انفااضب شخص بر ث د بد قارريدي باین پر ماتهمالانوقل لالو کونو کې ترخ نه کله چې سرکرشيو ک کاونو چې من کشي دغ نهقل لا اون یر من شي تا شادوگان ذری خبر دی بندو بہانو دیوال دروازے تو اللہ بہتری فلم خدا <سؤال> <سؤال> <سؤال> دن دن او امریکہ جوڑا جو ان دا کا حساب کتاب کو منگا بالکل ہی منگل کے نکان بند کا خوشالو سرف نے مقصد جدو کی کی امتحانا نعمت امتحانات نحمت کی مزکری جانشین بال بدھا جانشین سال ہفتے یو خط بے سکون جانشین لکھی یو تالے ہفتے جانشین اخلی پی کتاب اگر خلف زراعد پر سے آخلي دي بيان غفور دي في في رد دي قول سيقررولا دغه شوت اخني د سر د دنیا کا له بیائ يقولور قرلانا ودي چله کا پور رحیم د خ نړ دما بر تو وکړ شي یو کوو نهسي کلا د چمن کو مافی رد ددي قو ددي چې سي کرونا په سرنور ووج سرلا دا وجه یاتون ارزو ب تو ب څګو باسي مع تو بخ چې مفرت په سب تو اودي تو بو باې ک بیاته د دنیا راشي شت سامان دیہ بے کتاب چمکوافی اکلے پر تو بنو تو معافی اکلے سی دے ارم ویم ولدي بالوعدنا ما غير شيء كتاب بحق و ايو لنا حق ونواي بهذه سنوي سنقول لا عربي كذا نايه وللا وعد الشيء بالوعد لا نبي صاحب الكتاب لا وعد الشيء لا يكون على چل رشتہ خبر چی وار الخر تر گیتا بھی پانی دا دا دخر دی شادی دا دا شا دا دا چیری کو ان ب کی دت نا ظان ب ک ش کو د سیت د فلا خللوون تااس ک دونا کل سےجلبانی او دبان ککی دی ب س او کئ دا کتاب زیرا د دنیا درنی یا اوفا کر کوئی لکن دا, دا, باقی و و دا کی کی کتاب ری با س جا آخرت دی زی والدی بسے گونه ک تاب دا بشارت کاسان چکل کې من ولووکی کتاببانانی ان نظر خیر وکرئ ہ منګو کی کتاببانانی وقام سراتو اوفا کې دماضو انجل ممسے م پر بعضو عجر دیلا کوون کوو۔ دارت شخص ديمة طريقة باني يو تاسونا وعدا جستشو اخلاقا تاسو بده كتاب بنا ملقوين تاسو بيدا زرعادو دنياو کرزورا ديمة ازرابا ازتقنال جبالفاق انه ظلطم وظنو انه واقع بهم کرچی چھت کمونگا قالن اللہ فاذ دینا نہ کان اللہ کنتم شیدا صاحبات فی بال فاس وسنوا الہن قد انه هو فب امتل اور واقعن کیف دیمان و تقول من قال لهم كونوا ما عنا كن بكم وتس واخرت اسا کتاب ذکر کمسا منہت کوشش بانی بجدن واجبت وذكر ما فی انکم تجات احکام ذو ذکری مخاوت سبش ازاب رات در کے ماندرت فرنا معافی کی گی آہ دو بکلک آہ اللہ دا کہ دا ادم علیہ السلام داگید اولانا شد قیمت فرمکرر رو اگر طولی راوی اسلام پر شکل در دریئے و دوسروں میں گانو بالی او عقل او فاہمی اور کھو او بیتنو مطالباو کھلا لصبی ربی کھو جس اسلام سر رو ایمی طول و اروحان و گوائی وکڑا وقرار او کچھو تو زمان ربی کہتوی دا خوش آتیات نلے نو وق وقبانی اللہ فاق ذدیتا ذکر دعاہد نفارا یو لاکھ چلی ریس کر کی کہ ہر وقت داگی تو دیگر دیگر مانا. ذکر کئی ہر انسان کی پیدا کی اسلام ہر انسان جیفی داخیت اسلامی نے دا دا جی اسلام مور فلارکم ذرب سے ذکرکم۔ دیو مہاراج کی استعداد اسلامی کلر اسلام ہر ماشی داخی استعداد کے استعداد کر دے رہے. ہر ماسم چیزا کی استعداد استعداد ثابتہ اللہ الہی فضل الناس علیہ یاد جس وہ جو سراب سعد بنی آدم نا نذ طی بنی آدم په حدیث کے آدم رضی نظم مجموعی مقصد دار ہے چہ آدم علیہ السلام نے جو مقرر اگر اگر ظهور نا او داغد اولاد نا جو مقرر ناغی داغی لگا نا مجمع حدیث القران مقصد دار ہے وا علیہ السلام سعد اولاد آدم نا ان شاغان داغی اولاد دا وشادہم علی انخذہم گوہالو دو دیرا مکھ کر دو دی نا پفر زال بنانی فدی مسر شعلہ سمی رب استغفر ابنے قالوا تورو البلا شاهدنا هوظم مغرب امم غیر کو شاهدنا اقرار کو مغرب استغفر ابو او دا اقرار ولی مس کے واسط سے شو او داغی ذکور ظفر لاپا کا 11 اور اگے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تقول لا مقدر اللہ تقول يوم الكا وجت اسنيف ولذ قامت تجينكم لا هذا غافر جمد زي عدنا خبر واللذي ذكر وخ خل باميا او فد سالباني او لا تقولن ويتاس ان ما شرقا باونا اشكروا قران زمن دم خير دين وكنا دنيه من من اولاد داغنا تا طلع كد نت غلط دارت ميدار داون كولا وكنا ذي تم بعد من اولاد بساغنا اف تقول كتاب ما فعلون هلاكه دم نبا كارمان چكلي باذل برس بہر چاہے نہ روا اب سیو کرونا د مف ثر د کوي چې دا جدا بور چې دا اس د با سرونه په کوو کې اوس د جببارين چې کومو چاغې بتون مغ باې قبل د په ب مغس ک او مستجابد اسم اعظمغات نه دهغې وی به کوون مستجاب مجا دعوت دا دعاانې خبرهولي کله چې ممساله اسلام دب قام کوو سره جادې را وک نه د اما کو ووف راغې د تهویل چې مندفوککه چې مال س راي. انک رکو پیغام برقا نظر پیغام کے خلاف جی دو دول دول جی دو کو قو انکار لی دولت پیش کو دولت وڈیر عظیم اراد مسار سلام کی وہ سا رہتا تھا دنیا ستر تصبی سے چراہ رتنا کی ہر سے ناکار عالم کی کم نا دنیا دارو تاری ده. دل دنیا دی خبر دا کرا دا دا نور بس اند سمان محبوب محبوبر اخل خدا دنیا ملانو که مالا مالا دنیا مالا خسیم؟ مال دنیا جو دیا پر مڑے کام سل پرشانتانی ان تحمل آدھے کتو شڑیا گل رات تر دو کتو شڑیا گل دے حاصل کیش میرا سردا اتنا اے کتو توں شڑیا کنوے واگے برا سردا زر کتو شڑیا گل رے حاصل ہا ساس کئی تو جی میرا سردا اے الہاس حسن فری دا ر ام تو جی بیان کدی نہ دی متعلق او اتباد مؤزلہ دریات متعلق متعلق میں یادی سرات کا ہدایت نے او سو چل گا کیمکی بانی جان چیری دا جناد انسانا نو چلاو الاسباد نو فے ور دین حاصل ہدا دنیا فے تم مورگی مسامل کلو کلی من گڈیت فیلان دم رات منہ لبنی دین کف زور ک کم جہنم مستاق دی فدا کلی من گڈیت فیلان دم ادم انہم قلوب لابقون بها ولمستاق جنم شو انہم قلوب اللہ سو ورکڑ فارد فے دین او نے پرشاد سند سلو کرنے تھا مانے دلال لس موہن بہاور خبر چال دن تباہ کرنا شاندر بل بل ہوں اغل بلکہ مسامل نہ صرف دنیا کے بل ہوں اگول بلکہ مرشی جانم بلان جانم دیمراہ دی خبر متعلق